اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف الوسیلہ تلاش کرو اس کے قرب کا ذریعہ و جاہدو فی سبیلہ لعلکم تفلحون اور اس کی راہ میں جہاد کرو کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو پلا پا سکو تو یہ جو کوشش ہے اللہ کی راہ میں اس کا اسٹارٹ تو ہوگا تزکی نفس سے اور پھر اس کا ایپیکٹ آئے گا جو اسلام کا سمم بونم ہے یعنی قتال لیکن یہ تمام سٹیجز ہیں اور اس میں وہ اعلیٰ ترین سٹیج بھی ہے جو سورت الفرقام کی آیت نمبر باون میں ہے فلاس و تل کا فرین و جاہد اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کا برا مت منائے اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں اس آیت کی تفصیل میں جانے سے پہلے دو ضروری اس کو سمجھ لیجئے اصطلاح نمبر ایک ہے الضطمداد جس کو ہم استعانت بھی کہتے ہیں عربی میں الزتاد یعنی کسی بھی ہستی کو مصیبت اور پریشانی میں اپنی دعا کی قبولیت کے لیے پکارنا جو اسلام میں صرف اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں جو ہم ہر نماز میں تلاوت کرتے ہیں عیا کا نام ادو و عیا کا اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں اور دوسری ٹرم ہے التوسل یا وسیلہ عربی میں الوسیلہ بھی اس کو کہتے ہیں التوسل بھی کہتے ہیں عربی ڈکشنری کے مطابق کسی بھی ہستی کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو التوسل یا الوسیلہ کہتے ہیں اور شریعت کی اصطلاح کے اندر التوسل اور الوسیلہ وہ عمل ہوگا ہر وہ کام جو ہمیں اپنے رب کے قریب کر دے اس کو ہم کہیں گے التوسل اور الوسیلہ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ تبسل اور استمداد ایک ہی چیز کے نام ہیں تو اس بات کو بھی سمجھ لیں مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دعا میں سیدنا علی کو پکارتا ہے اور کہتا ہے یا علی بدت اللہ کہ اے علی ربی اللہ تعالیٰ نے ہو میری مدد فرمائیے تو یہ ہوگی استمداد غائب میں مدد کے لیے پکارنا لیکن اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ اے اللہ تجھے سیدنا علی کا واسطہ میرا یہ مسئلہ حل فرما دے یعنی دعا وہ اللہ سے کرتا ہے اور واسطہ اور قرب کا ذریعہ سیدنا علی کو بناتا ہے تو اس کو کہیں گے التبسل اور وسیلہ ان دونوں میں زمین اسمان کا پر پہلی والی صورت استمداد اور دوسری والی صورت الوسیلہ استمداد جو ہے وہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں ایک شروع میں یہ بات کر دوں کہ بھائیو اس بات کا جھگڑا نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے یا نہیں دیا ہوا یا وہ اللہ کی اختیار سے مدد فرما سکتے ہیں یا نہیں فرما سکتے یہ جھگڑا ہی نہیں ہے جھگڑا یہ ہے کہ کسی کے پاس اختیار ہو اللہ کا دیا ہوا تب بھی اس کو غائب میں مدد کے لیے پکارنا خالصتا شرک بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن بارش اگر فرشتوں سے مانگیں گے جن کو اللہ نے عزن بھی دیا ہوا ہے تو یہ خالصتا شرک ہو جائے ہاں اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ کسی جی فرشتے کو بھیجے کسی ہوا کو بھیجے بادلوں کو بھیجے جن کو بھیجے کسی بھی چیز کو بھیجے دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی پہ میری وہ پوری گفتگو ہے پونے دو گھنٹے کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر تین کے نام سے رکھی ہوئی ہے دعا صرف اللہ ہی سے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ استمداد کے ایشو کو ریزالو کیا ہے لیکن آج وہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس کو سکپ کروں گا آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے الوسیلہ کے اوپر تو قرآن پاک میں الوسیلہ یا تبسل کے ٹاپک پر سب سے اہم ترین آیات سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھپن اور ستاون ہے جو ہمارے پیج پہ یہ دوسرے نمبر پہ لکھی ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولید الزین تم مندون ہی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرقین اور کافروں سے فرمائیے کہ اللہ کے علاوہ جن کے بارے میں تمہیں زوم ہو گیا ہے کہ وہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں یا نہیں فلا یم لکون کشف بر یم کم ولا تحویلا نہ تو وہ تم سے تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی تمہاری تکلیف بدل سکتے ہیں الاکلزین یعونا یبظہ الا رَبِّهِمُ الوسیلہ یہ لوگ جن کو پکار رہے ہیں اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کو وہ تو خود اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتی ہیں او ہم اپرب کہ ان میں سے کون اپنے رب کے قریب ہو جائے وہ رجونا رحمت اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار بھی رہتے ہیں وہ خافون عذاب اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں ان نہ عذاب اور ابدی کا کہان بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی شہ اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن ہستیوں کو اللہ کے مقابلے پر من دون ہی پکار رہے ہو مدد کے لیے نہ وہ تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں بلکہ وہ تو خود اللہ کے حضور الوسیلہ تلاش کر رہے ہیں وہ الوسیلہ کیا ہے وہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی اس آیت کے شان نزول پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق العلح سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک کال ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آیت عرب کے ان مشرقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو جنگلوں میں جنوں کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے جبکہ وہ جن خود اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے فرم بردار بن چکے تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا اور یہ انہی جنوں کو مدد کے لیے پکار تھے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں کتاب و چیپٹر میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو تم پکار رہے ہو تو خود اللہ کے حضور مانگ رہے ہیں اللہ کے حضور وسیلہ تلاش کر رہے ہیں اور تم نے ان کو پکارنا شروع کر دیا ہے لہذا اس آیت مبارک اور اس کی تفسیر جو بخاری اور مسلم سے میں نے بیان کی اس سے تین رزلٹ نکلتے ہیں نمبر ایک اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اپنے علاوہ ہستیوں کو من دون ہی فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ ہے اور کن ہستیوں کو وہ جن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے کم از کم صحابی تو تھے وہ ان کو بھی مندون فرمایا اگرچہ اللہ کے ماننے والے ہزب اللہ میں داخل ہیں وہ مندونی ہی نہیں ہے لیکن جب توحید کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی بھی ہستی کو کھڑا کیا جائے گا وہ مندون ہی ہو جائے گا چاہے وہ کوئی جن ہو چاہے کوئی پیغمبر ہو یہ اس لیکچر میں, میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے دوسرا رزلٹ یہ کہ یہ ہستیاں تکلیف دور نہیں کر سکتی اور نہ بدل سکتی ہاں اگر اللہ تعالیٰ عزم دے دے وہ معاملہ الگ ہے کسی پیغمبر کے ذریعے کو موجزہ ہو جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح بخاری اور مسلم میں درجنوں و احادیث ہیں کہ صحابہ اکرام اپنے پرابلمز لے کے آتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجوزہ ظاہر ہوتا تھا اور لوگوں کی وہ تکلیفیں دور ہوتی تھیں یہ ٹاپک بھی میں نے اسی الجتمداد والے حصے میں بیان کر دیا ہے پونے دو گھنٹے کے اندر لیکن کرامت کا معاملہ ڈفرنٹ ہوگا کرامت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے موجہ بعض اوقات اللہ تعالی پیغمبروں کو تفویض کر دیتا جیسا کہ داود علیہ السلام کے ہاتھوں پر لوہا نرم تھا یہ اللہ نے ان کو تفویض کر دیا جب بھی وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے وہ نرم ہو جاتے اور بعض معجزات بھی تفویض نہیں ہوتے اور تیسرا رزلٹ اس میں یہ ہے کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہستیاں تو خود اللہ کے حضور الوسیلہ تلاش کرتی وہ الوسیلہ یا التوسل وہ کون سی چیزیں ہیں تو شریعت کے اندر قرآن اور سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کل پانچ چیزیں ہیں جن پر الوسیلہ کا لفظ یا التوسل کا لفظ بولا جاتا ہے اس میں صحیح وسیلہ نمبر ایک خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے اعمال ان کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا یہ صحیح وسیلہ ہے صحیح تبسل ہے اس کا ذکر پرانے پاک میں موجود ہے یہ آیت نمبر جو تین ہے آپ کے پاس صورت البکرا آیت نمبر 153 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا استعینوا بالصبر وسلہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو ان اللہ محفابرین بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ المدد یا صبر یا المدد یا نماز کہو نہیں وقت صبر اور نماز کے ذریعے مدد کیا کس کی اللہ کیونکہ ساتھ ہی ہے ان اللہ محتاب جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جائے گا اس کی مدد فرمائے گا اسی کانٹیکس میں تین احادیث ان اللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جو ہمارے بچپن میں کتابوں کے اندر بھی غار کا پتھر کے نام سے مشہور ایک کہانی ہوا کرتی تھی کہ اگلی امتوں میں سے تین لوگ سفر پر نکلے اور راستے میں ان کو ایک غار کے اندر پناہ لینا پڑی سفر کے دوران بائی چانس اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس پہاڑ کا جو غار تھا اس کے اوپر سے ایک پتھر گرا اس سے غار کا منہ بند ہو اب وہ اندر پھنس گئے موبائل فون تو ہے نہیں تھے کہ باہر فون کرتے اور کوئی ٹرین آ جاتی ہے ہٹا دیتی تو ان تینوں نے پھر آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمیں اپنے نیک امال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی اس پریشانی میں ہماری مدد فرمائے تو پہلے شخص نے یہ اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ تجھے یہ بات معلوم ہے کہ میں اس وقت تک اپنے بیوی بچوں کو دودھ نہیں پلاتا جب تک کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہ پلا لوں اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر میں آیا تو میرے با باپ سو چکے تھے اور میں ان کے سرانے پوری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اے اللہ یہ عمل اگر خالدن میں نے تیری رضا کی خاطر کیا ہے اور تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو میں اس عمل کا وسیلہ پیش کرتا ہوں ہماری یہ مصیبت دور فرما اس دعا کرنے سے تھوڑا سا پتھر سر گیا لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی تھی کہ وہ لوگ وہاں سے باہر نکل سکتے پھر دوسرے شخص نے ارض کی کہ اے اللہ تجھے پتا ہے کہ میری ایک چچاذاد بہن تھی جس سے میں بڑی محبت کرتا تھا ظاہر ہے گندی محبت شادی کے بغیر اور میں اس سے منہ کالا کرنا چاہتا تھا اس سے برائی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ میرے قابو نہیں آتی تھی ایک دفعہ قید پڑ گیا اور وہ مجبور ہوئی تو میں نے ایک سو بیس دنار کے عوض اس کے ساتھ اس کی عزت کا سودا کیا اور جب ہم الگ ہوئے تو وہ عورت کانپنے لگ پڑی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کاپتی ہے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اللہ کا خوف آتا ہے تو بس میں بھی پھر تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا اے اللہ اگر یہ عمل خالی میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اے اللہ اس عمل کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اس پتھر کو ہٹا دیں پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا لیکن ابھی بھی اتنا نہیں سرکا تھا کہ وہاں سے وہ ہٹ سکے پھر تیسرے شخص نے عرض کی کہ اے اللہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک ملازم اپنے پاس رکھا تھا چاول کے چند دانوں کے ایوز مزدوری کے عوض میں اس کو چاول دیا کرتا تھا ایک دفعہ وہ مزدوری لیے بغیر وہاں سے چلا گیا اور اس کے جو چاول تھے ان کو میں نے بویا اس سے بڑی فصل تیار ہوئی اور پھر اس فصل سے مجھے اتنا منافع ہوا کہ میں نے اس سے بھیڑ بکریاں اور کافی اور چیزیں خریدی اور وہ مویشی بڑھتے ہی چلے گئے پھر کافی عرصے بعد جب وہ میرے پاس واپس آیا تو میں نے وہ تمام بھیڑ بکریاں اور تمام چیزیں اس کے حوالے کر دی کہ یہ تیرے معاوضے جو چاول تھے ان سے مجھے یہ سارا نفع ہوا اے اللہ اگر یہ عمل میں نے خال تیری رضا کے لیے کیا تو اس کی برکت سے اس پتھر کو ہٹا دے پھر وہ پتھر وزید ہٹا اور ان کے لیے راستہ بند یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جس سے یہ بات پتہ چلی کہ نیک امال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرتے رہنا چاہیے جو خال اللہ کے لیے کیے ہوں ریاکاری کے لیے نہیں دوسری حدیث صحیح بخاری میں کتاب الرقاب چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کیونکہ یہ امپورٹنٹ حدیث جو ہوں گی میں ان کے انٹرنیشنل نمبرنگ بھی بتاؤں گا چھ ہزار پانچ دو نمبر حدیث یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور اس کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف کلان جنگ ہے اور میرا بندہ میرا قرب کسی بھی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جتنا فرائض کی پابندی سے حاصل کرتا ہوں اور نوافل کے ذریعے وہ میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے بس اتنی حدیث بیان کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو جی اولیاء اللہ کے ہاتھ باؤں تو اللہ بن گیا ماض اللہ حلولیا کا عقیدہ اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے اسی مسئلہ نمبر تین کے اندر استمداد پر دعا صرف اللہ ہی سے لیکن آج میں ضمن تھوڑا سا اس کا ذکر ساتھ کروں گا اس حدیث کا اگلا پورشن پڑھتا ہی نہیں اس میں الفاظ یہ ہیں کہ پھر میرا بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے اپنے کسی دشمن کے خلاف تو میں اس کو پناہ بھی عطا فرما دوں یعنی وہ شخص خود خدا کی صفات کا حامل نہیں بن جاتا بلکہ اللہ کا اتنا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے یہ مطلب ایسا جس کو اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا اورنا بچھونا ہی اللہ کی ذات ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا قل ان و نسخی و مہیا رب المین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے اور وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صبح اٹھتے اللہ کا ذکر الحمد للہ بادما اماتانہ و علی ہند نشور صحیح بخاری کے اندر شریف موجود ہے اس کے بعد گھر سے نکلتے بسم اللہ ہی علی اللہ کوئی بھی کام شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائلٹ میں جاتے صحیح بخاری میں موجود ہے اللہ انی اعدبی کا من الخبوسی وبائد ٹائلٹ سے باہر نکلتے سن بھی دعود مزید کے اندر موجود ہے غفرانک رات کو سونے لگتے تو صحیح بخاری میں موجود ہے اللہ بسمی کا اموت و احیہ تو ہر ہر لمحہ اللہ یا برون اللہ قیام و اقود و جنوبی کھڑے بیٹھے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے اللہ کا غکر یہ ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں آنکھیں بن جاتا ہوں تیسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الصلاح چیپٹر میں ایک ہزار چورانوے نمبر حدیث امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی بزو کروایا کرتے تھے سعیدنا ربیہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا بلکہ سمندر رحمت جوش میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل ربیہ مانگ ربیا کیا مانگتا تو ربیا نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ اور مانگ لے تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کچھ نہیں اور ظاہر ہے اس کے علاوہ اور کیا چاہیے جنت بھی اور پڑوس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کثرت سجود کے ذریعے میری مدد کر یعنی نیک امال کے ذریعے میری مدد کر یعنی میری دعا شامل حال ہوگی اور تو نیک امال اختیار کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تو یہ جنت میں میرا پڑوس عطا فرما دے گا تو یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں جو تصوف میں وہ گندہ نظریہ ہے کہ ہمیں جنت کے لیے نہیں عبادت کرنی نہ دوزت کے ڈر سے کرنی ہے یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے پہلے تصوف سے یہ نظریہ خالی عطم قرآن پاک کے خلاف اور ایک مشہور واقعہ ہے جی مائی رابیہ بسری اب وہ فوت ہو چکی ہیں اپنے مال اپنے ساتھ لے گی ہمیں نہیں پتا کہ یہ واقعہ صحیح بھی ان کی طرف منسوب ہے یا نہیں بارہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو تزرت الاولیا کے اندر شیخ فرید الدین اطار نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن وہ ایک ہاتھ میں جو ہے وہ آگ لے کر چلی اور دوسرے ہاتھ میں پانی اور کہنے لگی کہ میں اس آگ سے جنت کو آگ لگانا چاہتی ہوں اور پانی سے دوزہ کو بجانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جنت اور دوزہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرے بولے آب تعالی تو بھائیو یہ فنیٹک قسم کا عقیدہ جنت اور دوزہ کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نہیں ہے تو اس حدیث پہ میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ ہم ربیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں رابعہ کا عقیدہ نہیں رکھتے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس چاہیے ہمیں اللہ سے جنت چاہیے کیونکہ جنت ہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے رب کا دیدار نصیب ہوگا اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور یہاں سورہ سوریہ عمران کی آیت نمبر 193 بھی ہے اس کو بھی یاد کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا سمینا ان رب بربکم اللہ اے رب ہمارے ہم نے ایک ندا کرنے والے منادی کو سنا وہ ندا لگا رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر کون ندا لگانے والا امام کائنات سعید الفی الدین رحمۃ العالمین سعید الع مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد وہ ندا لگا رہی تھینو ربی کم ہم ایمان لے آئے پھر کیا رب بنا فقف النا گنو بنا و کفر انا سیاتی نا اے رب ہمارے ہمارے گناہوں کی مغذرت فرما دے اور اے رب ہمارے ہماری برائیاں ہم سے محب کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کا پڑوس عطا فرما ہمیں جب اٹھائیو ہمیں توفع کیجیو تو نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں نیک لوگوں کا جو پڑوس حاصل ہونا ہے وہ نیک امال کے ذریعے حاصل ہوئے اسی پہ میری تقریبا چالیس منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر نو کے نام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاط یہ دونوں ضروری ہیں بعض لوگ صرف اطاط پہ زور دیتے رہتے ہیں وہ بھی سراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں اور بعض لوگ صرف محبت پہ زور دیتے رہتے ہیں وہ بھی سراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں یہ درمیان کا راستہ ہے محبت پلس اتا اس کا نام ہے اتبا اتباء تو ملا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے اتات خالی نہیں محبت کے ساتھ پیروی اس کا نام ہے اتباح اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے سورت النساء آیت نمبر 69 کے تحت جس آیت میں ذکر ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاط کرتے ہیں ان کو جنت میں پڑوس ملے گا انبیاء کا شہداء کا اور صالحین کا صدیقین کا اس کانٹیکسٹ میں تو اب آ جائیے صحیح وسیلہ نمبر دو وہ ہے اللہ تعالی کے ناموں اور صفات کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا آیت نمبر چار آپ کے جو کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے سورت العراف آیت نمبر ایک سو اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولی اللہ اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے نام بس اس کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارو اس کی ڈیٹیل پھر ہمیں حدیث میں ملتی ہے پہلی حدیث جامعہ ترم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار پانچ سو چوبیس اور المستر الحاق میں ایک ہزار آٹھ سو پچہتر نمبر حدیث ہے کہ امام کائنات سید الب والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت ہر پریشانی میں پکارا کرتے تھے یا حی یا پیوم برحمتی کا سغیف اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کروں تو اللہ تعالی کے اسما الحی القیوم کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 6880 نمبر حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے ان کو بچھو نے ڈنک مار لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رات کے وقت یہ پڑھ لیتے اعوذ بکلمات اللہ بھی من شر ما خلق میں اللہ تعالی کے کلمات تام تاماہ کے ذریعے پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی تو تجھے بچھو کا ڈنک اثر نہ کرتا اور یہی یدیش جب مسند امام احمد میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق سات ہزار آٹھ سو پچاسی اس میں یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شام کو تین دفعہ یہ دعا پڑھ لے تو صبح تک اسے کوئی بھی زہریلی چیز کا ڈنک نقصان نہیں پہنچائے تو ہم اپنی مادری زبان میں بھی اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر الا تجھے میرے گناہوں سے درگزر فرما اے اللہ تجھے تیری شام سپتاری کا واسطہ قیامت والے دن میرے عیوب پر پردہ فرما یہ دعا بھی کرتا. تجھے اس محبت کا وسیلہ جو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے اے اللہ مجھے مدینہ شریف میں موت جنت البقی میں مدفن اور قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہوزے کوسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھنڈے تلے جگہ عطا فرما کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے تو اللہ کے صفت کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے اے اللہ تجھے اس محبت کا وسیلہ جو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے صحیح وسیلہ نمبر تین وہ ہے الوسیلہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک مقام ہے جنت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بلند ترین مقام جنت میں الوسیلہ ہے جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر صحیح مسلم میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ازان سنے پھر ازان کا جواب دے یعنی وہی کلمات ریپیٹ کرے موزن والے سوائے حیا علسلہ حیا علفلا کے اس کے جواب میں لا حول ولا اللہ اللہ بلّا کہنا ہے باقی وہی کلات اور پھر مجھ پر درو شریف پڑے تو جو ایک دفعہ درو شریف پڑے گا اللہ اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا اور پھر اللہ کے حضور میرے لیے الوسیلہ کی دعا مانگے اور یہ حصہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے تین کام کرنے ہیں ازام کا جواب درو شریف اور الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے اللہ کے حضور جب دعا مانگے گا تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اس کو میں نے نام دیا ہے شفاعت رسور صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ ازان کا جواب دینا ہے درو شریف پڑھنا ہے الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے اور وہ الوسیلہ والی دعا صحیح بخاری میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھ سو چودہ نمبر اللہ محمد محمود یہاں تک اور صحیح صنعت کے ساتھ سنن القبرا البحیکی کے اندر بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر چار سو دس پہ ہے لَا تُخْلِفُ <الْمِعَاد> باقی جو بیچ میں الفاظ ایڈ کیے لوگوں نے وہ ثابت نہیں بھی کے بھی الفاظ نہیں ہے اللہ دعوت القائم کا فبیلا و بحت مقام محمود وطتا یہ <تصفح> الفاظ باقی یہ ودراجتا اور باقی جو الفاظ ہیں وہ میں نے کچھ احادیث کی کتابوں میں دیکھیں لیکن ان کی صنعت صحیح نہیں لیکن الفاظ ضرور موجود ہے لیکن ان کی صنعت صحیح نہیں سنت صحیح صنعت کے ساتھ صحیح بخاری میں اور سنن القبرال بھیکی کے اندر ان نقلات کے ساتھ موجود ہے یہاں پر میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں وہ حدیث بھی بیان کروں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جو تمام قطب احادیث میں موجود ہے حدیث شفات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہوں میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور یہ کس لیے ہے پھر صحابہ اکرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شفات بیان کی کہ قیامت کا دن ہوگا سب لوگ سختیوں کے عالم میں ہوں گے اسی دوران لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ اپنا شفیع کسی کو تلاش کریں تو سب کے سب لوگ جمع ہو کر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کے ہاتھوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے پیدا فرمایا اور آپ پہلے انسان ہیں اس روئے ارض پہ آپ اللہ کے حضور سفارش کریں تو آدم علیہ السلام عرض کے اے لوگوں مجھے آج اپنی غلطی اللہ کے حضور یاد آ رہی ہے کہ جو مجھ سے غلطی ہوئی اجتہادی غلطی یا اس کو لفظش کہہ لیں گنا کا لفظ ہم ہاں انبیاء کے لیے نہیں بولتے تم نو علیہ السلام کے پاس چاہ وہ نور علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور پھر اسی طریقے سے ان کی بھی تعریف کریں گے تو نور علیہ السلام کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے ہاتھ میں دعا کی تھی تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ جب ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے بھی دنیا میں طوریہ تن تین دفعہ طوریہ کیا تھا جس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں لیکن طوریا کا لفظ زیادہ متاثر مجھے اپنی وہ غلطیاں یاد آ رہی ہیں تم سیدنا موسا علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ موسا علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ مجھ سے ایک قتل ناحک ہو گیا تھا غلطی کے ساتھ تم عیسیٰ بن مریم کے پاس چلے جاؤ عیسیٰ بن مریم کے پاس جب لوگ جائیں گے علیہم السلام تو وہ کہیں گے آج ایک شخص ہے جس کے ہاتھ پر شفات کا دروازہ کھلے گا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ تو سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمائیں گے انا اللہ میں ہی ہوں آج میں ہی ہوں اور نبی کہیں گے اس حبو غیری میرے حضور کے زبان پر ان الحا ہوگا یہ شاید نے بڑی زبردست بات اس حدیث کی ٹرانسلیشن کی ہے احمد ابرلوی صاحب کا بھی ایک شعر ہے وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ اور یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام سمیت تمام لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے شفاعت کے لئے اسی کی ٹرانسلیشن امام احمد اب صاحب نے کی ہے وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی بات کسی کی بھی ہے وہ کوٹ کرنی چاہیے باقی جو ہمیں ان سے اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے یہاں پر ایک چیز میں پہلے ایڈریس کر دوں اسی حدیث کے آخری الفاظ ہیں بخاری مسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 تلاوت فرمائی اور کہا کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ مجھے شفاط کا اذن ملنے والا ہے آسانی اب آسا کا مقام محمودہ اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے کہ ہم آپ کو اس مقام پر فائز کریں گے جہاں آپ محمود ہوں گے لوگوں کے تمام لوگ آپ کی حمد کریں گے آپ کی تعریف بیان کریں گے مقام محمود ایسا مقام جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کی جائے گی محمود جس کی حمد کی گئی لوگ تعریف کریں وہ مقام محمود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا لیکن یہاں بات یاد رکھیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ امام کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک ایک مقبول دعا دی تھی تمام نبیوں نے اپنی دعائیں اسی دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے میں اس دعا سے قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا مشرک کی شفاعت نہیں مواحد کی ہوگی کیونکہ شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ شرک ہے کیٹاگوری کل قرآن پاک میں دو دفعہ مینشن ہے ان اللہ اللہ یک روئی یشرا کبھی رما دون کلیم یشا بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف فرما کر اور پھر اس کا کلائمیکس ہے سورت المائدہ کی آیت نمبر بہتر بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے اس کا وہاں پر ٹھکانا دوزخ ہوگا اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا ہفتہ کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی شفات نہیں فرمائیں گے وہ حدیث ہم سن چکے ہیں تو مسئلہ شفات کے اوپر میں نے پینتیس منٹ گفتگو کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر چار کے نام سے وہ ڈیٹیل سے سن سکتے ہیں اس میں جو اختلافی موضوعات ہیں جب آیت الکرسی میں من ذل اللہ منزل آیا تھا آیت الکرسی کا تو اس میں میں نے یہ چیز ایڈریس کی تھی اب صحیح وسیلہ نمبر چار یہ بڑا اٹینٹیو ہو کر سننے والا وسیلہ بہت اہم ہے اس پہ بڑی توجہ کرنی ہے ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی یہ بڑی کڑوی گولیاں ہیں اس میں کڑوی گولیاں اور وہ ہے صرف اور صرف امام کائنات سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدقہ تبرکات سے اللہ کا قرب تلاش کرنا حضور کے جو تبرکات ہیں لیکن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی ہستی کے نہیں ان سے اللہ کا قرب تلاش کرنا یہ بھی صحیح وسیلہ نمبر چار ہے اتھینٹک ہونے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اب چونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے اس میں بعض احادیث ایسی ہوں گی جو بعض لوگوں کو مایوب لگیں گی فرکواری کی وجہ سے یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی ہمارے بریلوی مقدہ فکر کے لوگ تو یہ باتیں بیان کرتے ہیں لیکن باقیوں کی طرف اس کا فقدان ہے تو جو بات احادیث میں آ گئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ کسی کی بھی اسپورٹ میں جاتی ہو ہم نے اپنا قبلہ درست کرنا تو جس کی جو اچھی بات ہے وہ ماننی چاہیے تو بریلوی مقدہ فکر کے لوگوں میں تو یہ حدیث عام ہے لیکن اہل دیوبند کے اندر اور باقی جو دوسرے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں ذرا ان کا فقدان ہے تو اس میں پہلی حدیث صحیح بخاری میں کتاب شروع چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار سات سو اکتیس اور دو ہزار سات سو پتیس اور وہ بیان ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا اللہ بن مسعود اور ربی اللہ تعالیٰ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے وہ کافروں کی طرف سے ایجنٹ بن کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے پھر جو کچھ انہوں نے وہاں دیکھا وہ وجد امیز منظر کنخیوں سے یوں یوں چھپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور جب وہ واپس کے کافروں کے اندر تو ان کو جا کر کہا کہ اے لوگوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا میں کیسر و کسرا اور نجاشی کے دربار میں گیا میں نے کسی بھی شخص کے درباریوں کو اس کی اتنی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں اللہ کی قسم میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام علی مردوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک اور بلغم بھی شریف بھی کسی صحابی کے ہاتھوں پر ہی گرتا ہے اور قریب ہے کہ وہ اس بلغم شریف کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے اور اگر کسی کو وہ چیز نہیں ملتی تو دوسرے کے ہاتھوں سے لے کر اپنے چہرے پر مل لیتا ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے ہیں تو وہ خاموشی کے ساتھ تعظیم نظریں جھکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے نگاہیں اٹھا کے آپ کے چہرے مبارک کی طرف نہیں دیکھتے ایسی تعظیم میں نے کسی کی نہیں دیکھی تو یہاں سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزو کا پانی اس سے صحابہ اکرام علی مردوان اللہ کا خود تلاش کیا کرتا سہر اللہ کی رضا کی خاطر کرتے بلکہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اہل مدینہ اپنے غلاموں کو بھیجتے تھے اور وہ اپنے اپنے برتن لے کر حضور کے پاس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست شفقت اس کے اندر ڈال دیا کرتے تھے اور پھر وہ جا کر اپنے گھر والوں کو پلایا کرتے تھے اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آج صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے کہ سب سردیوں میں بھی جب ٹھنڈا پانی بھی آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے پانی میں بھی اپنے ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے اتنی شفقت فرمایا تو اللہم صلی علی محمد و محمد محمد دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے چھ ہزار چھپن نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الفضائل چیپٹر میں ام سلیم اور اللہ تعالی انہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے یہ ایک بڑھی عورت تھی جب آپ سوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے پسینہ آتا تھا تو انہوں نے ایک چوڑے منہ والا برتن لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ماتھے سے پسینے کو صاف کر کے اس میں جمع کرنا شروع کیا اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ مبارک بہترین خوشبو ہے اور ہم اپنی خوشبو میں اسے ملاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسیین مبارک سے اپنے بچوں کے لیے تبرک حاصل کرتے ہیں. یہ الفاظ موجود ہے صحیح مسلم میں تبرک ہمارے بچوں کے لیے یہ تبرک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا مور بھی لگا دی تیسری حدیث صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار آٹھ سو چھیانوے نمبر حدیث ام المؤمنین سیدنا سیدنا سعید ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس لوگ اپنے برتن پانی والے بھجوایا کرتے تھے ان کے پاس ایک چھوٹے سے برتن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا گچھا تھا تو وہ اس برتن کو اس پانی والے برتن میں ڈال کر گھول دیا کرتی تھی لوگوں کے شفا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے یہ تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ تبرکات اب انڈائریکٹ تبرکات چوتھی حدیث صحیح مسلم سے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق پانچ ہزار چار سو نو نمبر حدیث اسما بنت ابی بکر رضی اور تعالی عنہ جو سیدہ عائشہ کی بہن تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا نکالا اور پھر فرمایا کہ یہ کرتا سیدہ عائشہ کے پاس تھا ان کی وفات کے بعد میں نے لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے اور اس پر گوٹ بھی لگی ہوئی تھی یعنی کڑھائی بھی ہوئی بھی تھی دامن کے اوپر بھی اور چاک وغیرہ کے اوپر بھی کڑھائی بھی ہوئی بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں یعنی اس پانی میں اس کو ڈال کر کُرتے کو اس مبارک کتے سے جو ہے وہ تبرک حاصل کرتے ہیں الحمدللہ کاش ہمیں بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھینٹک تبرکات مل جائیں تو ہمارے لیے بھی سہادت ہو لیکن آج کل لوگوں نے کمائی کے لیے اکثر جعلی قسم کے تبرکات بنائے ہوئے ہیں لیکن اگر کوئی تبرک لے ہے تو ہم نہ اس کی نفی کرتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں کیونکہ اگر صحیح ہوئے تو پھر ہم گناگار ہوں گے تو نہ تصدیق کریں اور نہ اس کی تردید کریں پانچویں حدیث صحیح بخاری میں پورا ایک چیپٹر ہے پورا چیپٹر کتاب و سرح چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دس حدیثیں ہیں چار سو سی نمبر سے لے کر 492 نمبر پر اور امام بخاری نے اس پر ہیڈنگ باندھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہوں کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہوئی ہے ان جگہوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاں پر نماز پڑھنا اور پھر دس احادیث لے کے آئے ہیں جس میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے سبحان اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر حج کے دوران یہ وہ دس عادی کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں سفر حج کے دوران جب اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب گئے تو وہ ان جگہوں کو تلاش کرتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں نماز پڑھی تھی کسی ٹیلے کے وہ بڑی ڈٹیل آتی ہے میں حیران ہوں کہ رابی نے وہ جگہ کیسے یاد رکھی ہوئی ہے کسی ٹیلے کے پاس پھر حتہ کہ وہاں ایک مسجد تھی مسجد میں نفل نہیں پڑتے تھے مسجد کے پاس ساتھ ایک جو ہے پتھر تھا وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے کہا کرتے تھے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی میں یہاں پر نماز پڑھوں گا اور کئی جگہیں ایسی تھی جن کے آثار برساتی نالوں کی وجہ سے بہ چکے تھے تو ان جگہوں کو تلاش کر کے نالوں میں جا کے بھی نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ ہے محبت کے رنگ جو سیدنا ابر عمر ربی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہوں کو تبرک سمجھنا اور وہاں پر جا کر نماز پڑھنا لیکن اب یہاں پر دو پینڈولم کی ایکسٹریمز آ گئی ہیں ان کو سمجھ لیں ایک پینڈولم کی ایکسٹریم پہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو بنیاد بنا کر آپ کے بعد اور اپنے بزرگوں جوگیوں اور صوفیوں اور اپنے علماء کے تبرکات کو بھی جو ہے وہ برکت کا ذریعہ بنانا شروع کر دیا جی یہ پاک وطن میں بشتی دروازہ ہے جی یہ بڑی مام کے چلے کی جگہ ہے جی اں فلاں کام ہوا کرتا تھا یہاں فلاں بزرگ بیٹھا کرتے تھے یہ فلاں چیز ہوا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو اپنے بزرگوں پر جوگیوں پر پورٹریٹ کر دیا سخت گستا تھا شاہ رلا صرف وہی وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شاہ اللہ ڈکلیئر کریں گے یا صحاب کرام علیہ کا اس پر عمل ہو اس کے علاوہ نہیں ہاں جنتی ٹکڑا ہے لیکن پاک میں نہیں وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک ریاض الجنہ ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اور امام بخاری نے اس پہ باپ باندھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے قبر کا لفظ لکھا ہے امام بخاری نے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کی قبریں آج اس جنت ہی ٹکڑیں گے اس لیے امام بخاری نے قبر کی ہیڈنگ بنائی ہے قبر سے لے کر ممبر تو یہ ہے ایک ایکسٹریم کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کی چیزوں کو جو ہے وہ بھی شار اللہ ڈکلیئر کر کے ان کا احترام کرنا شروع کر دینا اور دوسری طرف وہ ایکسٹریم ہے جو امام ابن تیمیہ المتحفہ 728 ہجری اور ان کے چند فالورس نے میں تمام اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا ان کے چند فنیٹک قسم کے جو مقلدین ہیں انہوں نے گستاحانہ رویہ اختیار کیا اور اللہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو بدت قرار دیا اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی کو معاف کرے بہت بڑی گستا ہے میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں یہاں ایک بار یاد رکھیں یہ کوئی بدت نہیں ہے یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عماد کا عمل این قرآن کے مطابق ہے سورت الحج آیت نمبر بتیس آپ کی آیت نمبر آٹھ دیکھ لیں شاء اللہ جو کوئی تعزیم کرے گا اللہ کے مقامات کی شاعر اللہ کی صفح مروا بھی شاہ راہ کھانا کھاوا بھی شاہ رلہ مصف شریف بھی شاہ رلہ نبی صلی سلم کی جگہ بھی شاہ رلہ غار ہرا بھی شاعر اللہ غار سور بھی شار اللہ یہ تمام شعراللہ ان نہ تقول <الْعُلُوب> بے شک یہ دلوں کے تقوے میں سے متقی شخص شعر اللہ کی عزت کرے تو ابن عمر سے بڑھ کر کون متقی ہوگا بخاری اور مسلم کی متفق متفقن حدیث ہے عبداللہ بن عمر رجل الن سالحن عبداللہ بن عمر ایک مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مور ہے عبداللہ بن عمر ابھی اللہ تعالی تعالیٰ تو امام نے نے یہ جو نظریہ بغیم بینہ ان کی وجہ سے اڈاپٹ کیا سدم زدہ جب اس طرف لوگ صوفیوں کی اسٹیم میں گئے ان کو غصہ آیا وہ دوسری اسٹیم پہ چلے گئے اور اپنا نقصان کیا اللہ تعالی ان کو معاف کرے ان کی کتاب ہے ابتدا سرات مستقیم مشہور کتاب ہے جو ان سے ثابت ہے اور پاکستان میں جو دارالسلام والے ہیں پوری دنیا میں یہ کتاب چھاپ رہے ہیں اردو ترجمے کے ساتھ اہل حدیث کے ترجمے کے ساتھ چھپ چکی ہے اور مقبت شاملہ میں تین سو نبے نمبر صفح ہے جس پر انہوں نے لکھا ہے یابون کے الفاظ میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہوں پر نماز پڑھنا کوئی نیکی کا کام ہوتا یا اچھائی کا کام ہوتا مجھ صاحب کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ کوئی اچھائی کا کام ہوتا تو خلفۂ راشدین بھی کر لیتے پھر وہ کہتے ہیں کہ خلفۂ راشدین سے یہ ثابت نہیں یہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے ثابت ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ علیہ کم بسنتی و سنت الخلفۂ کہ تم پر میری اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت لازم ہے اور ساتھ انہوں نے وہ حدیث بھی یہ پوری حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد انقریب تم اختلاف دیکھو گے اور دین میں نئی نئی چیزیں داخل ہوں گی بزاط داخل ہوں گی اس وقت میری اور خلفہ راجدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور پھر ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ خلفۂ راجدین نے نہیں کیا بلکہ ابن عمر نے یہ بدعت کی ہے بولے میں چیلنج کرتا ہوں کہ امام نے تیمیہ سے پہلے سات سو سال میں کسی محدث کسی صحابی کسی تابعی نے ابن عمر کے اس عمل کو بدعت کہا ہو امام بھاری ایڈنگ بنا رہے ہیں اور انہوں نے بدعت کہہ دی ملیاد اللہ تو توحید کے نشے میں توہین میں نہیں چلے جانا چاہیے تو میں کہتا ہوں توحید بیان کریں توہین بیان نہ کریں تو الحمدللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عن نے جو عمل کیا بالکل ٹھیک عمل کیا ورنہ یہ کام ہوتا تو صحابہ کرام ان پہ بدعت کا فتوا لگا تھے اور پھر جو ان کے وہ مقلدین ہیں وہ جھوٹی ان کی طرف سے وہ جی انہوں نے بدعت کو لغت کے معنوں میں استعمال کیا ہے اصطلاح کے معنوں میں نہیں کیا بایوں لغت کے معنوں میں کیا ہوتا تو یہ دیس تو نہ سال لکھتے کہ میرے باپ بدات دیکھو گے تو بچنا ان بدتوں سے یہ کیوں ساتھ لکھا انہوں نے انہوں نے بدت کے زمرے میں لکھا الحمدللہ میرے پاس ٹیلیفون کال ریکارڈ ہے اہل دیس کے اس وقت بہت بڑے عالم ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب حافظہ اللہ پینتالیس منٹ کی فون کال میرے پاس ریکارڈڈ موجود ہے اس میں جب میں نے ان کو یہ حوالہ پیش کیا پہلے تو ان کو یقین نہیں آیا لیکن انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ امام ن تعمیہ کا ذاتی عقیدہ ہے ہم اس سے بری ہیں ہم ان کی اس معاملے میں تائید نہیں کرتے ہم کتاب و سنت اور صحابہ رام سلف کے منج کے اوپر ہم ان چیزوں کو بدت نہیں کرتے بلکہ ان کو شار اللہ سمجھتے ہیں الحمدللہ تو یہ حیران کن بات ہے ایک طرف تو اتنا اسٹریم رویہ دوسری طرف اسی کتاب میں اقتدار رات مستقیم میں مقبت الشاملہ کے مطابق 294 نمبر صفحے میں امام ن تعمیہ لکھتے ہیں ملاد منانا اگرچہ بدت ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت ٹھیک ہے اس لیے ثواب ملے گا ادھر اتنے لینیٹ ہو گئے ادھر اتنے سخت ادھر اتنے لینیئٹ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرمایا دینکم غلو فی دین نہ کرو تو دونوں طرف غلو کر گئے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں صحیح مسلم میں اور تمام بدتیں گمراہیاں ہیں اور گمراہیاں دو گھر میں لے جانے والی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں سواؤ ملے گا تو بھائی تمام بدتیں جو جاری کی جاتی ہیں وہ سواپ کی نیت سے کی جاتی ہیں اس نے نیت تو پیچھے ہوتا ہے اہل تشید بھائی جو کرتے ہیں ان کے پیچھے جو ماتم کی جو ہے پوائنٹ آف ویو وہ محبت میں ہی کر رہے ہوتے ہیں گناہ کٹنے کے لیے تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں。تو یہ بات نہیں ہے حسنے نیت جو بھی ہو جو عمل بھی ہوگا ٹھیک میں نہیں اس کو بدت سمجھتا ملاد والا میرا لہذا سے لیکچر ریکارڈ ہے میں نے اس پہ جو درمیان کا موقع ہے وہ بیان کیا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ دو گھنٹے کی گفتگو ہے بارہ ربی البل کے اوپر ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ کی آخری وسیع صلی اللہ علیہ وسلم تو لہٰذا یہاں میں سوسن اہل حدیث بھائی جو کچھ بیٹھے ہوئے ان کے لیے بھی بیان کر دوں کہ یہ میرا صرف ذاتی نظریہ نہیں ہے اہل حدیث میں سب سے زیادہ جو کتابیں لکھنے والے عالم ہیں عبد الرحمان کیلانی اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے عذاب برز اور ایادۂ روح اس میں امام نے تعمیہ کے جو عقائد ہیں ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر کے جو وہ سماع موتا کے عقیدے کو مانتے تھے اس پر رد کر کے انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابن تیمیا اور امام ابن قیم یہ صوفیا کے طبقے میں جہاں تک لکھ دی ہے عبد الرحمان صاحب نے تو انہوں نے جب وہ چیزیں پڑھی باقی ساری کافی ساری چیزیں تو انہوں نے رد کر دیا الحمدللہ یہ میری اکیلے کا رد نہیں ہے علمی رد کسی پر بھی ہو سکتا اب آخری وسیلہ نمبر پانچ وہ ہے دنیاوی زندگی میں موجود کسی نیک آدمی سے جا کر دعا کروانا یہ بھی صحیح وسیلہ ہے اس کا ذکر پرانے پاک میں موجود ہے پرٹیکولر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورت النساء آیت نمبر چونسٹھ اور پینسٹھ آپ کے پاس آیت نمبر نو لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا کانٹیکٹ سمجھ لیں یہ پیچھے سے آیات چل رہی ہے منافقین جو ہے اپنے فیصلے تاغوت کے پاس لے کے جاتے تھے فیصلہ کروانے کے لئے اوپر سے مسلمان تھے اندر سے منافق تھے تو یہ لٹمس تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں آتے کیونکہ منافق کو تو نبی کی ذات سے چیڑ ہو جاتی ہے اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے تو وہ اپنے فیصلے جا کے یہودیوں سے اور باقی لوگوں سے جا کے کرواتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کا رد فرماتے ہوئے یہ آیات نازل کی جس کی آیت نمبر چونسٹھ میں آیا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم وما ارسل کا وما ارسلام رسول اللہ اللہ اور ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے گی اللہ کے عزم کے ساتھ اللہ نے عزم دیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے میں یو کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جب ان منافقین نے یہ ظلم کر لیا تھا اپنی جانوں پر یہ گناہ کھٹ لیا تھا انہوں نے کہ اپنا فیصلہ تاغد سے جا کے کروایا تو ان کو کیا چاہیے تھا کہ جب انہوں نے گناہ کر لیا جاؤ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حاضر ہوتے فخ فر اللہ و تب الرسول پھر اللہ سے جا کر معافی مانگتے اور رسول اللہ بھی ان کے لیے دعا کرتے نفرت کی لوجد اللہ تب الرحیمہ تو اللہ تعالی وہ بھی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پا لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے کی برکت سے حضور سے جا کے دعا کرواتے ہیں ان منافقین کو یہ چاہیے تھا فلاں ربیکا اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم تیرے رب ہونے کی قسم کیا محبت کا انداز ہے مجھے تیرے رب ہونے کی قسم لا یقم یہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے حق تا یو حق کی کا پیما شجرا بہن ہوں جب تک کہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو حاکم نہ مان لیں جدوفی انفسم ہرا جا اور آپ جب فیصلہ فرما دیں تو دل میں بھی اس کے خلاف کوئی حرج نہ پائیں اللہ اکبر کبیر کبھی بھائی جی محبت کی بات ہے یہ محبت جب اللہ نے کی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کیسی محبت ہے کہ اوپر سے فیصلہ نہیں ماننا اندر سے بھی کنوکشن والا فیصلہ ہر مما قیدئی جو آپ فیصلہ فرما دیں دل میں بھی حرج نہ محسوس کریں وہ سلیم و اور سر تسلیم خم کر دیں آپ کے فیصلے کے سامنے تب یہ مومن ہوں تو یہ پورا کانٹیکس چل رہا ہے منافقین کے بارے میں اس آئٹ کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر دعا کروانا یہ صحیح وسیلہ نمبر پانچ ہے جس کو وسیلہ شخصی بھی کیسے ہیں اسی آئے کے کانٹیکس میں تین احدیث پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث اور کافی عدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جب قحط پڑ جاتا ایک دفعہ قحط پڑا کئی ایک واقعات ہے قحط پڑا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبے کے دوران کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیاس سے ہلاک ہو رہے ہیں ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں آپ اللہ کے حضور دعا کیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنی شروع کی صاب اکرام علی میردان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر شریف سے اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف سے بھی بارش کے قطرے ٹپک رہے تھے ایسی دعا فوراً قبول ہوئی پورا ہفتہ دعا ہوتی رہی اگلے جمعے میں وہی شخص دوبارہ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے مکان گر جائیں گے آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ بارش رک جائے صرف ہماری زمینوں پر ہو گھروں پر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ کہتے ہیں آپ ضلع انگلی سے اشارہ فرماتے جاتے ہیں اور بادل پھٹتے جاتے تھے اللہ کبھی اور پھر ہم صحابہ صابہ کہتے ہیں جاتے ہوئے تو بارش میں گئے تھے پورے ہفتے کی بارش اور آتے ہوئے جب ہم گھر کی طرف واپس آئے تو دھوپ نکل چکی تھی الحمدللہ تو یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر دعا کروانا دوسری حدیث یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے جامعہ تین میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین اور سنن ابن ماجہ میں ایک ہزار تین سو پچاسی نمبر حدیث ہے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور سنن ابن ماجہ میں جو الفاظ ہیں وہ میں پڑھوں گا وہ آپ کو لکھے ہوئے مل گئے ہیں سیریل نمبر ٹین کے اوپر اور اس حدیث پر امام ابن ماجہ نے بھی لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کے صحیح ہونے پر اجماع امت ہے اہل شیو بھی اس کو مانتے ہیں اور اہل سنت کے تینوں گروپ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا شیخ زبہ علی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرضی کے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے کہ میری بینائی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم کہتے ہو میں دعا کر دیتا ہوں تو انہوں نے کہا یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ پھر دو رقط نفل پڑھوائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا تعلیم فرمائی جو یہ دعا لکھی ہوئی ہے انی الو کا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وہ اتوجہ ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں بے صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں نبی الرحمہ جو رحمت والے نبی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوجہ تو بے شک میں متوجہ ہوتا ہوں بکا آپ کی طرف سے آپ کے ذریعے سے الا ربی اپنے رب کی طرف دونوں صورتوں میں رب کی طرف رجوع ہے سی حاجتی اپنی حاجت میں ہاد ہی یہ لطو قبا کہ اس کو پورا کر دیا جائے اللہ بشف اہ اللہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما یہ آخری الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا وعدہ کیا پھر اس نے یہ دعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے ہاتھ میں آئے اللہ قبول فرما لیں اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیاب اکرام جا کر دعا کروایا کرتے تھے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث ابن ماجہ اور جامعہ ترزی میں تو یہاں تک موجود ہے لیکن المجم الکبیر اکتبرانی کے اندر اس کا اگلا حصہ بھی موجود ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ایک نابینا شخص آیا اچھا اس نبینا شخص نے جب یہ دعا کی تو اس کی بن بینائی واپس آ گئی الحمد تو سیدنا عثمان کے دور میں یہ تبراری کے اندر موجود ہے ایک نابینا شخص آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی اور پھر اس کی بھی بینائی واپس آ گئی لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح صنعت کے ساتھ ثابت نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن بحف جو راوی تو سکا ہے لیکن وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور یہ پیٹ رول ہے مہدسین کا کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو لہٰذا یہ اگلا پورشن جس کو سہارا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح کی دعاؤں کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ غلطی پر مبنی ہے وہ پورشن ہے ہی ضعیف اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے اگر کسی کو یہ مسئلہ ہضم نہیں ہوتا تو صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ میں نے بتایا محدثین کا پیٹرول ہے اسی پر میری ڈیٹیل گفتگو ہے ایک گھنٹہ پچیس منٹ کی مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے ضعیف الاسداد حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں اسی طرح کی ایک حدیث میں نے ضعیف قرار دی تھی محدثین کے اصول پر جو مسند امام احمد میں بھی ہے اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا روایت ضعیف ہے مطلب وہ اسی طرح ہے اور نہ امام بخاری نے اس کو ضعیف لکھا نہ امام احمد رمبل نے لیکن عزیز ضعیف ہے العدب المفرد میں صحیح بخاری میں نہیں ہے کہ جو شخص اپنے جہلیت کے نصب پر فخر کرے کہ میں فلاں چوہدری صاحب کا بیٹا ہوں میرا باپ تو اتنا بڑا ایک خاندانی اس کا یہ سٹیٹس تھا تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لیں فلیا آو بہت بات کہنا سے نہ کرنا ڈائریکٹ کو اب اتنی بےودا بات کی آپ ارشاد فرما سکتی آلہ خلو کی نوین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تماری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و یہاں موجود تھی آپ یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو ولی آز اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہیں وہ ان سے روایت کر رہے ہیں تو جس نے اس حدیث کو ٹھیک ماننا ہے بنانی والی کو پھر اس کو بھی صحیح مانے تو میں نے یہ علم الکلام سے بھی منطقی جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں وہ بھی میں نے دے دی ہے الحمدللہ للہ یہ روایت بالکل صحیح ہے اسی طریقے سے صورت النساء کی آئند نمبر چونسٹھ جو ہے اس کے تحت حافظ ابن کثیر المتوفا سات سو ہجری جو امام نے کے شگیرد ہیں ایک بے صنعد روایت لے گئے ہیں اس کی وجہ سے بڑا بیڑا گرگ ہوا ہے اور اس روایت کو انہوں نے ذیب بھی نکاح سند بھی بیان نہیں کی اور وہ روایت کی سند امام بہیکی کی شعب الایمان کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک عربی شخص حضور کی قبر پر آیا اور یہی آئے تلاوت کی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن میں یہ عائد پڑھی ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ رسول اللہ تمہارے لیے شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو اس کو وہیں اونگ آ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور بعض روایتوں میں آتا ہے قبر سے وہ آ تجھے بخش دیا گیا یہ روایت آباد نے کثیر بھی لے کے آئے اور امام بھائی کی بھی لے کے آئے شعب المان کے اندر لیکن یہ روایت بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر دو راوی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں یزید بن ابان اور محمد بن روح بن یزید یہ اب اتفاق ہے دونوں میں حزید ہی آ رہا ہے تو جدید سے تو میں ویسے ہی چیڑا آپ کو پتہ ہے تو جمہور کے نزدیک یہ لوگ ضعیف ہیں یہ دونوں لہٰذا یہ روایت بالکل ضعیف ہے اب یہ جو لوگ کہتے ہیں جی قرآن کی عید ولو عید ولمفسم جاؤ کا یہ تک تا کے تاکہ ہے لہٰذا یہ روایت ٹھیک ہے بھائیو یہ روایت قرآن کے بھی خلاف ہے وہ کانٹیکٹ تھا منافقین کے دور کے اندر بات ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو پھر بھی سمجھنا نہ تو اب علم الکلام سے اور ٹھکی والا جواب بھی سن لیں قرآن پاک میں سورت النساء کی آیت نمبر 59 جس پہ میری تقلید والی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 11 کے نام سے اہل سنت پہ اس میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا ان تنازع تم فی شو الا رسول اطاط کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہو اس کی بھی اطاط کرو مگر جھگڑا ہو جائے اگر تمہارا حکمران کے ساتھ فردو ہوئی اللہ و تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ انکن تم من بلّاہ رسول اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرواؤ جھگڑا ہو جائے جب تو یہ کب ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا آپ سے جا کے فیصلہ کروا آج کیا ہوگا قرآن دید سے آج کوئی کیسی قبر رسول پہ جا کے فیصلہ کروا لیں اپنے جھگڑے کا تو آج प्रॉफिट صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انسٹیٹیوشن ہے زور اسلم کے زمانے میں اختلاف ہوتا تھا تو جا کے حضور سے پوچھتے تھے تو وہ جو है ہے وہ سن لیں وہ کیا ہے علم الکلام سے منتقی جواب صحیح بخاری میں موجود ہے کہ خلافت کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ اختلاف ہو گیا تھا ڈیٹیل کے ساتھ عزیز موجود ہے صحیح بخاری میں کئی جگہ یہ روایت آئی ہے اس کی ڈیٹیل میں جانا ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس میں میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا خلافت کے مسئلے میں سات بھی ربادہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیت لینا چاہتے تھے پھر سیدنا طرح ان عمر وہاں پہ پہنچے پھر بعد میں معاملات سارے ہوئے لیکن کسی صحابی کو یہ بیم بھی نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لیں آپ کو تو ابھی دفنایا بھی نہیں گیا تھا یہی عائد پڑھتے فائن تنازعات فی شہین فردو اللہ و اگر جھگڑا ہو جائے اللہ رسول سے فیصلہ کرواؤ تو صحابہ کرام جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے پاس کھڑے ہوتے ہو کہتے ہیں یار صلی اللہ رقلیفہ بنا دے اپنا ان کو پتا تھا کہ حضور سرم اس وقت بھی زندہ ہے لیکن برزقی حیات کے ساتھ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ نہیں ہے کپڑے مبارک میں بھی زندہ ہے لیکن دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں آخرت کی برزقی زندگی کے ساتھ تو صحابہ اکرام کا حضور سے فیصلہ نہ کروانا حتیہ کہ تلواریں نکل آئیں اور بڑا اختلاف بڑھ گیا واہ فیصلہ نہ کروانا اسی چیز اور وہ فیصلہ بھی حدیث پہ ہوا تھا سعیدہ بکر سیگ نے عدیض جان کی تھی کہ اخلافت پریش میں رہے گی جس پہ انسار ٹھنڈے ہوئے تھے حضور سے جا کے ہی پوچھا حدیث پہ فیصلہ ہوا لہٰذا آج بھی بلو انسا ہوں جاؤ کا کے تحت ہم حضور صلی سلم کا بتایا ہوا طریقہ استعمال کریں گے وہ میں آخر میں ان اللہ تعالی بیان کروں گا اس کے آخری پورشن میں وہ طریقہ کیا ہے دعاؤں کی قبولیت کا اچھا اسی طریقے سے المصنفیب ابن ابھی شہبہ میں بھی اور دلائل البو امام بھئیکی کی اس میں مالتار نامی ایک شخص کی بھی روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حاضر ہوئے ہو کہا یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحت پڑ گیا ہے آپ اللہ کے حضور دعا کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں آئے اور کہا کہ عمر کو جا کے میرا سلام کہنا عمر کو کہنا کہ عقل مندی سے کام لے سختی نہ کرے اللہ تعالیٰ تمہیں عنقریب سے رابط کر دے گا اور یہ سارے معاملات تو وہ حدیث جو ہے اس میں محمد بن خاجن خازم اور عامش مدلس دو راوی مدلس ہیں اور آم سے روایت کر رہے ہیں اور اگر کسی نے اس روایت کو صحیح ماننا ہے تو وہ پھر بسری والی تدریس والی روایت بھی صحیح ہوگی کہ جو شخص اپنے نصب پہ فخر کرتا ہے اس کو کہو گے اپنا باپ کا اس میں تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے بولے اب چونکہ بوتل کا منہ کھل گیا ان روایتوں کی بنیاد پر زئی پھر لوگوں نے کہا کہ جی بوتل کا منہ کھلا ہوا تو اپنے بزرگوں کو بھی فٹ کرو تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان کے اندر دو بڑی بھاری جماعتیں اور بھاری پھر کے جو اہل سنت ہونے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں نمبر ایک بریلوی اور نمبر دو دیوبندی بریلویوں کی کتاب ہے فضان سنت اور اس کا چیپٹر ہے مسافہ اور معانقا کی سنتیں اور اداب اور دیوبندیوں کی کتاب فضائل امال کا حصہ جو الگ سے چھپتا ہے فضائل درود اور فضائل حج دونوں کے اندر شیخ ذکر صاحب اور فضان سنت میں لیاس قادری صاحب یہ واقعہ لے کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے سال کے بعد شیخ احمد رفائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر ہوئے اور وہاں عربی کے شعر پڑے کہ اے اللہ کے رسول جب میں مصر میں تھا تو میری روح آ کر آپ کے قبر کا طواف کرتی تھی بھلے الحمد اب میں جسم کے سمیت آیا ہوں اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کو بوسا دینا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ میں لانا چاہتا ہوں اب مجھے بتائیں سارے آجی یہی ڈیمانڈ وہاں شروع کرتے چالیس لاکھ آجی وہ کہتے نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں حضور صلیم کا ہاتھ مبارک قبر شیف سے باہر نکلا اور انہوں نے اس کو بوسا دیا اور اس منظر کو دیکھنے والوں میں شیخ ابد القادر جنامی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بریلوی بے چارے سہم جائے کہ یار یہ تو گیارہویں علی پیر کا بھی نام آ تو کہاں وہ موجود ہے بھائی آج سے سو سال پہلے بھی مسجد نبی میں نوے ہزار کا مجمع نہیں آتا تھا یہ تو انیس سو پچپن کے بعد جب تو سی ہوئی ہے تو اتنا مجمع آتا ہے تو ہزار سال پہلے نبے ہزار کا مجمع اور یہ خواب کا ذکر بھی نہیں ہے بیداری کا ہے کیونکہ شیخ زکری صاحب لکھتے ہیں کہ نوے ہزار لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہو سکتا ہے ان کے جھوٹے جو مقلدین ہیں وہ کہیں گے کہ جی یہ خواب کا واقعہ ہے بیداری کا واقعہ ہے اب یہ تبلیغی جماعت والوں کو پوچھیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں لیکن خدا کے لیے ایسے بد والی چیزیں تو اپنی کتابوں سے باہر نکالیں اور اللہ کی کتاب کو پکڑیں تو وہ مسئلہ ہے ضعیب روایتوں کی وجہ سے جب بوتل کا منہ کھلتا ہے تو سالوں نے اپنے بزرگوں کو بیچ میں فٹ کرو تاکہ ہم کسی صورت پیچھے نہ رہے اب ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے وسیلۂ شخصی کے بارے میں زندہ آدمی سے جا کر جو دنیاوی زندگی میں ویسے تو اللہ کے نیک بندے اور انبیاء اکرام تو قبر میں بھی زندہ ہیں لیکن دنیاوی زندگی میں جو لوگ زندہ ہیں ان سے جا کے کر دعا کروائیے اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں یہ مسئلہ بالکل کلیئر کرے گا صحیح بخاری کتاب کا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک ہزار دس نمبر حدیث ہے سیدنا عمر ربی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب قید پڑ جاتا تو نسب ال مالک کہتے ہیں کیا آپ ابھی اللہ تعالیٰ ہو پھر یوں دعا کیا کرتے جو آپ کے اس پیپر پہ گیارہ نمبر ہیں اللہ انا کنا نتبت الہ اہ بے شک ہم تیری طرف توسل اختیار کیا کرتے تھے بی نبی اپنے نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تو ہم پر بارش نازل فرما دیا کرتا تھا جو ہم پہلے پڑھ چکے بخاری مسلم کی حدیث یہ کیا وفات کے بعد ہو رہا ہے معاملہ سیدنا عمر کے دور میں وا انا اور اب ہم تیری طرف تبصل اختیار کرتے ہیں بے ام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے پست انا پر بارش نازل فرما اور الفاظ ہے کہ بارش نازل بھی ہو جائے گا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قبر رسول پر جا کر حضور کو ریکویسٹ نہیں کی وہ اس کو گستاخی سمجھتے تھے حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برضگی حیات کے ساتھ زندہ ہے اسی موضوع میں میری تقریباً میرے خیال ہے پینتیس منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر پانچ عقیدہ حیات النبی کے اوپر ہم مانتے ہیں حیات النبی کو لیکن برضگی حیات دنیاوی حیات نہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لے کے آتے تھے وہ دعا کرتے تھے یعنی تبسل کیا دعا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی دعا اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سئیزلہ عبد المطلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی نسبت کا بھی ایک فائدہ ہے تھا لیکن وہ دنیاوی زندگی میں موجود تھے یہاں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ رام کو پانی کی قلت ہوئی تو ایک پانی کا پیالہ پیش کیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں داخل کی اور اس سے پانی سے پانی کے چشمے نکل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں سے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ نے پانی پیا جانوروں کو بلایا اور اسٹور بھی کر لیا تابی نے پوچھا آپ لوگ کتنے تھے تو انہوں نے کہا ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی زیادہ تھا اس وقت ہم چودہ سو تھے جنہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیالے کے ساتھ پانی پیا جانوروں کو بلایا اور اسٹور بھی کر لیا انہی حدیث میں سے ایک حدیث کے راوی جو یہ پانی کے ذریعے حضور کا مورزہ ظاہر ہوا کئی دفعہ ظاہر ہوا ہے مبارک انگلیوں سے اس میں ایک راوی سے عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ میں نے پوائنٹ ایکسپلور کیا یعنی سیدنا عمر کو تو یہ یقین تھا کہ میں نے حضور صلی وسلم کی مبارک زندگی میں پیالہ پیش کیا اور آپ صلی اللہ وسلم نے انگلیاں داخل کی تو حضور کی وفات کے بعد قبر پہ پیالہ لے جاتے اور کہتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک باہر نکالیں جس طرح شیخ ذکر صاحب علی قادری صاحب کہہ رہے ہیں اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈال دیجیے تاکہ پانی جاری ہو جائے لیکن ان کو تھا یہ گستاخی ہے حضور صلی وسلم کے ساتھ زندہ اب کے ساتھ کمیونیکیشن ہماری اس طرح نہیں ہو سکتی دروشی ہمارا پہنچتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا دروشی الحمدللہ پہنچا دیتا ہے یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ اہل سنت کے والے تینوں گروہ بریلوی جو بندی اور اہل حدیث میں سے بھی کچھ لوگ جو سید محمود احمد الوسی صاحب المتوفا بارہ سو ستر ہجڑی جنہوں نے تفسیر مانی لکھی ہے ان کو کافی عزت دیتے ہیں ہم عالم تھے انہوں نے اسی آیت جس سے ہم نے درج شروع کیا تھا یادینہ آ منتق اللہ وب تبو الہل وسیلہ صورت الماعیدہ کی آیت نمبر پینتیس کے تحت انہوں نے یہ بات لکھ دی انصاف کے ساتھ کہ شخصی وسیلہ کسی بزرگ کا وسیلہ پیش کرنا کہ اللہ فلاں کا وسیلہ یہ مسئلہ حل کر دے اس کی وفات کے بعد یہ نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ تابعین سے نہ تبہ تابعین سے نہ قرون اولا کے مسلمانوں سے یہ بعد کے لوگوں نے چیز شروع کی ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ لکھ دیا کہ یہ صرف جائز ہے میرے نزدیک لیکن یہ بات وہ مانے کہ یہ ثابت کوئی نہیں ہے الحمدللہ اب بعض لوگ سورت البکرا کی آیت نمبر 89 کو لے کر آتے ہیں یہ بڑی اہم آیت ہے وسیلے کے طور پر یہ بھی سمجھ لیں جو بارہ نمبر ہے آپ کے اس پیپر پہ ولما جا اہم کتاب اور جب ان کے پاس سے اللہ کی طرف سے کتاب آ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جب کتاب آ گئی قرآن مصدق لما معاہم اور وہ کتاب ان کتابوں کی بھی تصدیق کر لی تھی جو ان کے پاس موجود تھی یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ وہ قانو من قبل کفر اور حال یہ تھا کہ یہی یہودی اس کتاب اور نبی سلم کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کے حضور دعا مانگا کرتے تھے یہ بریکٹ میں ہے، وہ میں بتاؤں گا کس طرح فَلَمَّا جَاءَهُمْ جب وہ ان کے پاس آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کر کفارو ماں آرافو جس کو وہ پہچانتے بھی تھے کفرو بھی انہوں نے اس کا کفر کیا بلا نت اللہ انل تو نانت ہو اب ان کافروں پر یعنی یہ اب احادیث میں تفسیر کے ساتھ ملتا ہے تفسیر ابن جریر میں امام ابن جریر احمد اللہ علیہ المتوفہ تین سو دس آیت کی تفسیر میں لے کے آئے ہیں کہ یہودی دعائیں کیا کرتے تھے اے اللہ اس پیغمبر آفر الزما کو بھیج یہ مشرقین ہمیں مارتے ہیں پھر ہم ان پر ایمان لائیں گے ان کے ذریعے مشرقین کے خلاف کتاال کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے دے گا اے اللہ اس نبی کو جلدی جلدی ہمارے پاس بھیج لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ نبی آ تو انہوں نے ان کا انکار کیا تو اس کو بعد وہ کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے وسیلے سے دعا نہیں مانگتے تھے وہ یہ کہتے تھے اے اللہ اس نبی کو بھیج ہم اس کی سرکردگی میں ان کے اندر کافروں کے خلاف کتاال کریں گے یہ تفسیر کے اندر ملتا ہے اسی طرح کی دو اہم روایتیں اور پھر انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں دس منٹ میں المجم الکبیر تبرانی کے اندر اور حلیت الاولیاء کے اندر فاطمہ بنت اسد رضی ربی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قبر میں دفنانے لگے تو تمام نبیوں کا نام لے لے کر اے اللہ تجھے ابراہیم کا واسطہ پیش کرتا ہوں تجھے اسماعیل کا تجھے اسحاق کا تجھے آدم علیہ السلام کا تمام امبیا کا اور اپنا نام بھی لیا یہ وسیلہ پیش کر کے تو ان کے لیے دعا کی بالکل عزیز تو موجود ہے لیکن اس حدیث میں سفیان سوری متلس ہے اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصویر کوئی نہیں ہے اور اگر کسی نے اس کو ماننا ہے تو پھر وہ والی روایت حسن بسری کی تدریس والی بھی ماننی پڑی تو ہماری دوگلی پالیسی نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہاپا اکتے کوڑا کوڑا تھو, تھو نہیں ہمارے خلاف بھی کوئی روایت آئے گی ہم مانیں گے صحیح ہونی چاہیے اور ہمارے حق میں نہ ہو اور وہ صحیح ہو ہم اس کو مانگیں دوسری حدیث سیدنا اللہ آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ یہ بڑا مشہور ہے المجمل القبیر قبرانی میں اور المسترک للحاکم میں اور امام حاکم نے اس کو بخاری اور مسلم کی شرط پہ صحیح بھی کہا ہے لیکن اصول محدثین دیکھے جائیں یہ مشہور واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اس حدیث کے اندر عبد بن زید بن سالم یہ ضعیف راوی ہے حتیٰ کہ بریلویوں کے سب سے بڑے محقق جو ہیں جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ العزیز ہے غلام سور سعیدی صاحب انہوں نے بھی اپنی کتاب میں شرح صحیح مسلم میں اور طبیعت القرآن میں لکھ دیا کہ یہ روایت تک کے ضعیف ہے لیکن چونکہ فضیلت میں ہے تو فضیلت میں ضعیف روایت لی جا سکتی ہے اعلیٰ صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ فضیلت میں بھی نہیں لی جائے گی لیکن یہ فضیلت میں تو آپ لے ہی نہیں رہے ایسے تو عقیدہ بنا رہے ہیں وضیلے کا فضیلت میں کہاں لے رہے ہیں تو انہوں نے بھی مانا یہ روایت ضعیف ہے اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے کیونکہ قرآن پاک میں جو دعا آئی ہے اس کے برس صورت العرب آیت نمبر 23 اور آپ کے پاس آیت نمبر تیرہ اور انفسنا رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو یقینا ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے قرآن میں قصے آدم اور ابلی صاف دفعہ ایڈریس ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے دعا ایک جگہ ہی بیان کی ہوئی ہے اگر وہ والی دعا ہوتی تو قرآن میں آتی اسی لیے یہی حدیثیں ہیں جو ضعیف حدیثیں جنہوں نے لوگوں کو منکرین حدیث بنا دی اور اس پر میں نے ایڈریس بھی کیا ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے ایک گھنٹہ پینتیس نمبر پینتیس منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت ڈاٹ کام پر کہ منقرین حدیث پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ جب سی حدیث ہیں جو قرآن سے ٹکراتی تھیں ان پر عقیدے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ قرآن پاک سے بھی ٹکراتی ہے لہذا ہم اس کو نہیں مانتے اب ان اللہ تعالیٰ بارہ منٹ کے اندر یہ کنکلوڈ ہو جائے گی اب ہم اپنے پورے لیکچر کو جو ہے سیمرائز کرتے ہیں کہ پانچ صحیح وسیلے ہیں جو اختیار کیے جا سکتے ہیں نمبر ایک نیک امال کا وسیلہ جو خالصن اللہ کے لیے کیا اور وہ اپنا عمل ہو نمبر دو اللہ تعالی کی صفات اور اسما کا وسیلہ نمبر تین جنت میں ایک مقام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی دعا کرے گا اذان سننے کے بعد اذان کا جواب اور دروشی اور سات و دعا اس کو نبی وسلم کی شفات ملے گی نمبر چار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تبرکات کا وسیلہ اختیار کرنا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا نا وبکر عثمان و علی اور سیدنا عمر کے بھی نے رضی اللہ عنہ مجمعین صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اور پانچواں نیک آدمی سے جا کر دعا کروانا جو آپ کے سامنے موجود الحمد للہ اب وفات کے بعد جو وسیلہ کسی کا پیش کیا جاتا ہے جو ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں کا مشترکہ عقیدہ ہے اور جو بند نے تو باقاعدہ المحنت المفند میں لکھ دیا کہ کسی بھی بزرگ کے ہم وسیلے کے قائل ہیں چاہے وہ زندہ ہو یا مر گیا ہو کہ فلاں بزرگ کا وسیلہ تجھے تو اس میں میرا پوائنٹ آف ویو پینڈولم کی دونوں ایک سے ہٹ کے درمیان میں میرے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی شخصیت کا وسیلہ اس کی وفات کے بعد پیش کرنا اللہ کے حضور ہے خالی ستم یہ دین میں ایکسچریشن ہے لیکن لیکن لیکن جہاں تک تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا اگر کوئی شخص آج کہتا ہے اے اللہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اس پہ ہم بدت کا لفظ نہیں بولتے کیونکہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں اور بعض اوقات احدیث کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ لگ جاتا ہے عدیثیں تو بہت زیادہ ہیں اب امام تعمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی کئی چیزوں کا ذوق نہیں کھلا آپ حیران ہوں گے کہ امام نے تعمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ جو حدیث تھی نا المجمل کبیر تبرانی کی جس میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضور کی وفات کے بعد بھی تیرہ چودہ سال کے بعد وہ علی دعا وسیلے والی اس کو امام نے تعمیر نے صحیح لکھا ادیس کو لیکن ساتھ وہی پھر سادی غصہ بھی کر دی کہ یہ حضرت عثمان کا فہم ہے ہم نہیں اس کو مانتے ادھر حضرت ابن عمر کی گستاخی کی حضرت عثمان کی کی اب تو وہ بھی مانا ختم ہو گیا تھا علیہ سنتی و سنت راشدین اب عثمان غنی تو خالدیف راشد تھے وہ روایتی صحیح تھی لیکن امام تعمیہ نے اس روایت کو صحیح لکھا اور ساتھ کہا میں عثمان کامان کا فہم نہیں مانتا میرا اپنا فہم ہے تو اس پہ پھر غلام سر سیدی صاحب نے پھر وہ صحیح طریقے سے کلاس لی اور بالکل ٹھیک لیا انہوں نے کہا صاحب, اب نے صاحب آپ کا ہم فیم مانیں گے یا حضرت عثمان کا فہم مانیں گے اب اس روایت کو ابن تیمیہ بھی صحیح مانتے تھے لہذا اس زمانے میں اگر وہ آج بھی جس کو روایت کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ضعیف کو حضور کا وسیلہ پیش کر لیں ہم اس کو بدت نہیں کہتے زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے ثابت نہیں بس بچنے میں آفی خود نہیں ہم کریں گے کیوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ حدیث ہے سیدنا برا بن آزف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک دعا سکھائی کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرو اور بستر پہ جا کر یہ دعا کرو بڑی فضیلت والی دعا اس میں الفاظ تھے نبی کل لذیذ اور میں ایمان لاتا ہوں اس نبی پر جو تُو نے اے لب ہماری طرف مبوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی تو بڑا بن آصف کہتے ہیں میں نے جب یہ دعا پڑھی تو میں نے نبی ہی کا کی بجائے لفظ استعمال کیا وہ رسول ہی بڑا پرفیکٹ بٹھایا رسول اور وہاں بھی ارسل تھا تو نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے الفاظ کو چینج مت کرو جو میں نے تعلیم فرمایا ہے وہی وہ کہو حالانکہ یہ سپر ڈگری تھی رسول حضور نے کہا نہیں نبی کا لفظ استعمال کرو رسول ہی کہ نہیں کیونکہ میں نے تعلیم فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بدلنا نہیں چاہیے یہ خطرے سے خالی نہیں ہے اب آخر میں دعاؤں کی قبولیت کا وصیفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ان تمام چیزوں کے علاوہ جو قبولیت کا ذریعہ وہ جامعہ تر میں انٹرنیشنل کے مطابق کتاب الجمعہ چیپٹر میں پانچ سو ترانوے نمبر حدیث ہے سیدنا ابن ابراہم مسود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحیح طرح مبکر تشریف فرماتے صحیح طرح عمر تشریف فرماتے اور میں نے اللہ کی حمد بیان کی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش ہی پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے تھے آپ نے فرمایا سل تو ہٹا سل تو مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا یعنی اللہ کی حمد بیان کی جائے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درو شیت اور پھر دعا مانگی جائے اور صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تشہود میں بیٹھو اللہ کی حمد بیان کرو الحرۃ اللہ وسلمات وقت سے اس کے بعد مجھ پر دروشیت پڑھو اور اس کے بعد جو چاہے اپنے رب سے مانگو وہ بھی اس کے ساتھ سپورٹو ہے الحمدللہ تو اللہ کی حمد بیان کرنی ہے پھر دروشی پھر اللہ سے مانگے تو حضور کی گارنٹی ہے سلط اطا مانگ تجھے دیا جائے گا اور دوسری حدیث کتاب الصب چیپٹر سنسائی کا انٹرنیشنل نمبنی کے مطابق بارہ سو بانوے نمبر حدیث ماشاء اللہ نمبر بھی بڑا پیار ہے بارہ بھی اور بانوے بھی بارہ سو بانوے نمبر حدیث زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیع فرمائی کہ اے زید مجھ پر درود پڑھنے کو نازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں یہ درود پڑھا کرو اللہ مسلام محمد او اعلی محمد اتنا دروشی یہ مختصر ترین سیگا ہے جو ہمارے اہل تشید بھائی بھی پڑھتے ہیں صلاد اور محمد اللہ صلی علی محمد و علی محمد یہ دروش درود برہیمی کا جو شروع والا پورشن ہے اللہ صلی علی محمد و علی محمد یہ مختصر ترین درو شریف سنو نسائی میں ہے فرمایا اس کو پڑھو اور جہاں یہ بھی حدیث یاد رکھیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علی حدیث ہے جب یہ آیت صورت الاذاب کی آیت نمبر چھپن نازل ہوئی انہ یو سلنبی یا تسلیمہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروج ابراہیمی تعلیم فرمایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہی ہم نے گراضے میں پڑھنا ہوتا ہے اور یہی افضل ترین گرو شریف ہے اللہ علی محمد محمد الحمد کما علی ابراہیم او علی ابراہیم انک حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلی علی محمد کما علی ابراہیم او ابراہیم حمید مجید گرو شریف کے فضائل پہ میرا پورا لیکچر ستر منٹ کام پر فضائل درود و سلام کے نام سے پڑا ہوا ہے اب ایک ایمان سوز بات میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں اس کے بغیر یہ لیکچر مکمل نہیں ہونا تھا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی کی ضرورت ہے دیکھیں ہم کسی صدر کے پاس جانا ہوتا ہے تو اس کے آگے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں اور یہ مشیر ہوتے ہیں پیٹ کون صدر تک جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی کسی وسیلے کی ضرورت ہے ہاں جی ہم بھی مانتے ہیں وہ وسیلہ آ کے جا چکا اپنی تعلیمات دے کر صحیح بخاری میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جس کو جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فک عطا فرما دیتا ہے اللہ تعالی عطا فرماتا ہے دین اسی کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی اور میں تقسیم کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین تقسیم کر کے ہمیں جا چکے دنیا سے اللہ کی جنتوں میں زندہ ہیں ہم نے اب اس دین کو فالو کر رہے ہیں تو وسیلہ لیکن یہ نہیں ہے کہ آج بیٹھ کے ہم بزرگوں کے وسیلے پیش کر رہے ہوں آج آپ وجود ہوں یا کوئی بھی نیک آدمی موجود ہو اس کے پاس جائیں دعا کروائیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مثال پیش کرنا کہ سیڑھی کی ضرورت ہے یہ سخت گستاخی ہے کیونکہ قرآن پاک میں آیا دو دفعہ سورت المائدہ میں بھی سورت النساء میں بھی یا اہل دین حکم بلا تقول حق اپنے دین میں کرو اور اللہ کے بارے میں حق بات کرو اپنی طرف سے لئے اپنی طرف سے بات ہے نا کہ سیڑھی چاہیے ہوتی ہے اللہ کو بندوں پر کیا آپ کر رہے ہیں اب میں پھکی دینے لگا علم کلام سے اب جواب دیں اس کا اگر کسی کو بات ہضم نہ ہو مجھے یہ بتائیے پوری پاکستانی قوم کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دے دے عدالت میں جا کر کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس شخص کے خلاف فیصلہ نہیں کر دے گا کر دے گا اس بیچارے کو کیا پتا کہ جھوٹی گواہی ہے کر دے گا نا اور زمین و آسمان کی مخلوقات مل کر کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی اللہ کے پاس پیش کر دیں کیا اللہ بھی فیصلہ کر دے گا کرنا چاہیے نا جی اللہ کو بھی جج پہ قیاس کریں نا اب یہ وہ علمی جواب ہے علم الکلام منطق سے لاجک سے فلاسفی سے اب بھی کہنا جی سیڑھی چاہیے ہوتی ہے تو دیکھیں جی وہ جج بھی فیصلہ کر دے گا تو اللہ بھی کر دے گا اس کا مطلب ہے اللہ کو بندوں پر قیاس نہیں کرنا ولا سکول اللہ اللہ حب اب میگنا کارٹا آخر میں یہ آیت ہے آیت نمبر چودہ میگنا کارٹا انسانیت کا جو سترویں صدی عیسوی کے اندر انگلینڈ میں یہ رول بنا تھا کہ ہر شخص ہاتھ وقت سے جا کر مسئلہ اپنا ڈسکس کر سکتا ہے اس کو میگنا کارٹا کا نام دیا تھا میں نے اس سے یہ لفظ لیا ہے کہ انسانیت کا میگنا کارٹا سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو چھیاسی ہے عبادی قریب احمود صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو فرمائیے تھا با, بالکل تمہارے قریب اللہ نحن من حبل البرید ہم تو رگے جہاں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے اپنی شان کے لائق عرش پر مستبی ہوتے ہوئے بھی ہماری رگے جہاں سے قریب ہے ہمارا رب الدعوات ربیب دعوتان قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا کو جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے لیکن شرط کیا ہے جی بولی لیکن ون وے ٹریفک نہیں چلنی چاہیے ان کو بھی چاہیے میرا حکم مانے بل منو بھی اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے لا الحم تاکہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں تو یہ ہے وہ بات کہ میرے بندے پوچھتے ہیں تو بتاؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں کوئی پروٹوکول نہیں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے سوائے اس کے اللہ کی ہم نبی کا ضرور شریف اور وہ پانچ صحیح وسیلے اور تبسل کے ذریعے جو میں نے بیان کیے الحمد یہ ہمارا لیکچر آج کا مکمل ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے بیان کی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے محاف کر دے ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توقی کا فرمائے